تم فرماؤ وہی رحمات اللہمن ہے ہم اس پر آمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے